آگے سورہ بقرہ میں اللہ تبارک مطالعہ نے بنی اسرائیل پر کی جانے والی نعمتوں کا جو بیان فرمایا ہے اس میں مختلف واقعات کی طرف اشارے کیے گئے ہیں اور اس صورت میں جو ان واقعات کی طرف اشارے کیے گئے ہیں وہ بڑے مختصر لفظوں میں کیے گئے ہیں ان واقعات کی پوری تفصیل بیان نہیں کی گئی اس لیے کہ وہ واقعات دوسری جگہ یا تو بیان ہوئے ہیں یا بنی اسرائیل کے درمیان مشہور و معروف تھے اس لیے تفصیل اس کی نہیں آئی تو مناسب ہوگا کہ ان جزیات میں داخل ہونے سے پہلے ایک مختصر تشریح ان واقعات کی اور ان کے تاریخ تسلسل کی کر دی جائے تاکہ جہاں جہاں ان واقعات کی طرف اشارہ آ رہا ہے اس کو اس کے صحیح پس منظر میں سمجھا جا سکے صورت حال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ کے زمانے سے بنو اسرائیل اپنے اصل وطن یعنی فلسطین سے مصر کی طرف منتقل ہو گئے تھے اور شروع میں چونکہ حضرت یوسف علی صحت ہی کی ایک طرح سے حکومت قائم تھی لہٰذا وہ بڑی خوشحال زندگی وہاں پر گزارتے رہے لیکن رفتہ رفتہ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر حکومتیں مختلف فرعونوں کی طرف منتقل ہوتی چلی گئیں اور بنی اسرائیل چونکہ وہاں پر اجنبی تھے اور دوسرے ملک سے آئے تھے اس لیے ان کے ساتھ وہاں کے مقامی باشندوں کا سلوک اچھا نہ رہا یہاں تک کہ وہ فرعون پیدا ہوا جو حضرت موسا علی خدالسلام کے زمانے میں تھا اس فرعون نے بنی اسرائیل کے اوپر ظلم و ستم کا سلسلہ زیادہ شدید کر دیا اور جس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ کسی نجومی نے اس فرعون کے سامنے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ تمہاری حکومت کا خاتمہ بنی اسرائیل کے کسی فرد کے ذریعے ہوگا جب اس کو اس پیشین پر یقین آیا تو اس نے یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی ساحل میں جو بھی کوئی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکی اگر پیدا ہو تو اس کو زندہ رکھا جائے کیونکہ پشین گوئی میں لڑکی کا ذکر نہیں تھا بلکہ لڑکے کا ذکر تھا اور لڑکیوں سے خدمت لینے کا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا اس واسطے انہوں نے یہ حکم جاری کیا کہ لڑکوں کو قتل کیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت موسا علیہسد السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے قرآن کے اس ظلم سے بچانے کے لیے ان کو دریائے نیل میں ڈال دیا اللہ تعالی کے حکم سے جس کی تفصیل سورہ قصص میں آئی ہے اور سورہ صحا میں بھی آئی ہے تو وہ حضرت موسا علیہ السلام کا تابوت جس میں وہ رکھے گئے تھے وہ رفتہ رفتہ فرعون کے محل میں پہنچا اور فرعون نے اس کو بھی قتل کرنا چاہا لیکن اس کی بیوی نے اس کو روکا اور کہا کہ اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے حضرت موس علیہ السلام اس طرح پلے بڑھے اور جوان ہوئے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنایا جس کی پوری تفصیل انشاءاللہ شاء قصص وغیرہ میں آئے گی پیغمبر بننے کے بعد حضرت موس علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی کہ وہ اسلام قبول کرے اور حضرت علی صد وسلم پر ایمان لائے اور بنی اسرائیل پر جو ظلم و سے ڈھایا ہوا ہے اس سے ان کو نجات دے کر ان کو اپنے اصل وطن فلسطین میں جانے کی اجازت دے دے لیکن فراؤن اس کو نہ مانا اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل بحر احمر کو عبور کر کے سیرائے سینا میں داخل ہو گئے جب وہاں داخل ہوئے تو چونکہ سرائے سینا میں تھے پانی نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مجذاتی طور پر پتھروں سے پانی پیدا کیا گیا جس کی تفصیل سورہ بقرہ میں آنے والی ہے اور پھر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کو اللہ و وطالیہ نے یہ حکم دیا کہ اب تمہیں حضرت موسا علیحد کی سرپرستی حاصل ہے تو اس سرپرستی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تم فلسطین کے اوپر جا کر حملہ کرو اور اس فلسطین کو اپنے قبضے میں لاؤ جو اس وقت ایک دوسری قوم امالکہ کے تسلط میں ہے اور جہاد کر کے اس کو اپنے لئے حاصل کرو لیکن کیونکہ امالکہ کی قوم جو فلسطین پر قابض تھی وہ بڑی قداور تھی اور بہت مضبوط سمجھی جاتی تھی تو بنی اسرائیل نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اتنی بڑی طاقت والی قوم سے جا کر لڑ نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے یہ نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ اس نافرمانی کے نتیجے میں وہ اسی صحرائے سینا میں مدت دراز تک گھومتے پھرتے رہیں گے اور ان کو یہاں سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا یہ اگرچہ ان کو پر سزا جاری کی گئی لیکن حضرت موسا علیہ صدلام کی برکت سے اور اس بنا پر کہ اللہ تبارک وطالیہ بنی اسرائیل کو نوازنا چاہتے تھے اس سیرائے سینا کی جلا وطنی کہہ لیجئے یا اس کی آوارہ گردی کہہ لیجئے اس دوران بھی اللہ تبارک وطالعہ نے ان کو اپنی مختلف نعمتوں سے نوازا ان کی بھوک کا علاج یہ کیا کہ من و سلوا نازل کیا اور من و سلوا یہ تھا کہ بٹیرے ان کے پاس ہر وقت موجود رہتی تھی جس کو وہ کھا کر اپنی بھوک مٹا سکتے تھے نیز وہاں پر کوئی ایسی پیداوار اللہ تعالی نے پیدا فرما دی تھی جو ان کی بھوک کا مراوہ کرتی تھی اسی دوران اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ بھی حکم دیا کہ اب ہم تمہارے اوپر ایک کتاب نازل کرنے والے ہیں وہ کتاب ایسی ہوگی جس میں تمہاری زندگی کے لیے احکام ہوں گے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت موسا علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ طور پر آ کر احتکاب فرمائیں چنانچہ حضرت موسا علیہ السلام نے جا کر طور پر اعتکاف کیا اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی جو آسمانی کتاب تھی اور اس میں بنی اسرائیل کے لیے زندگی گزارنے کے طریقے بیان ہوئے تھے جب حضرت موسا علی صد السلام اس مقصد کے تحت کوہتور پر قیام فرما تھے اسی دوران بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص جو شامل کہلاتا تھا اس نے یہ حرکت کی کہ ایک مصنوعی طور پر ایک جالی قسم کا بچھڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو اس بات پر آمادہ کیا کہ یہ در حقیقت تمہارا معبود ہے موسا عرصہ سلام سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے تمہیں اس معبود کا پتہ نہیں بتایا تو تم اس کی عبادت کرو جب حضرت موسا علیہ السلام تو رات لے کر واپس بنی اسرائیل کے پاس آئے اور یہ ماجرہ دیکھا کہ لوگوں نے بچھڑے کی پرست شروع کر دی ہے تو حضرت موسا عصد السلام بڑے ناراض ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ حقیقت ایک ایسا بچھڑا ہے کہ جس میں نہ کوئی نفع پہنچانے کی طاقت ہے نہ نقصان پہنچانے کی طاقت ہے یہ محض ایک جالی قسم کی چیز ہے اور تو اسے توبہ کرنی چاہیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے درخواست کی گئی کہ وہ اس گناہ کو معاف کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس کی توبہ اس طرح ہوگی کہ جو لوگ بچھڑے کی عبادت میں شریک تھے ان کو وہ لوگ قتل کریں جو بچھڑے کی عبادت میں شریک نہیں تھے چنانچہ اس کے نتیجے میں بہت سے بنی اسرائیل کو قتل کیا گیا اس کے بعد جب تورات حضرت بنی اسرائیل کے سامنے پیش کی گئی تو تورات کو دیکھ کر چونکہ اس میں کچھ ان کو آکام سخت معلوم ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس وقت تک اس کو نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو ہم آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اس کے نتیجے میں اللہ تبارک وطالع نے ان کو ایک زوردار کے سے متنبی فرمایا اور کوہتور کو بھی اس طرح تو گہ تو اندرا سلزلہ پیدا فرمایا جس سے ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اگر ہم کو نہ مانیں گے تو یہ پہاڑ ہم پر پڑے گا اس کے بعد انہوں نے کو تسلیم کیا لیکن اس کے باوجود تورات کے احکام پر پوری طرح عمل پیرا نہ ہوئے اور تورات کے بہت سے احکام جو ان کو دیے گئے تھے ان کی وہ خلاف ورزی کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت موسا علیحد السلام کی اسی حالت میں سارا سینا کے اندر وفات ہو گئی اور حضرت موسا علیہ السلام کے بعد حضرت یوشا علیہ السلام پیغمبر بنے اور ان کی بھی ان لوگوں نے نافرمانیاں کرنی شروع کی یہ ہے واقعات کا وہ پس منظر جس میں سورہ بقرہ کی آنے والی آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور ان واقعات کے مختلف پہلوؤں کے اوپر تبصرہ بھی فرمایا گیا ہے ان کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے اس پس منظر کو مدنظر رکھتے ہوئے اب ہم ان آیات کو پر اور کرتے ہیں آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإذ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور اس خاری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا اس آیت میں اللہ تبارک وطالعہ نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جس کا ذکر میں نے خلاصے کے طور پر پہلے کیا کہ فرعون نے ورن اسرائیل کے تمام مذکر بیٹوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا اس خطرے سے کہ کہیں ان میں سے کوئی ایسا نہ ہو جو میری سلطنت کو تباہ کر دے البتہ عورتوں کو وہ ضرور زندہ رکھتے تھے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کر کے فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے کتنی بڑی مصیبت تھی کہ تمہاری اولاد جو بھی پیدا ہوتی اسے قتل کر دیا جاتا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسا انتظام فرمایا کہ تم اس مصیبت سے نجات پا گئے نجات کس طرح پا گئے اس کا ذکر یہ ہے وہ اصف وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا تو سے تم سب کو بچا لیا تھا اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر ڈالا تھا جبکہ تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ جب حضرت موسا علیہ صدلام اللہ تعالی کے حکم سے بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر چلے تو فرعون کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا لیکن حضرت موسا علیہ ستسلام آگے آگے تھے فرعون کا لشکر ان کے پیچھے پیچھے تھا فرعون کا لشکر جب سمندر کے قریب پہنچا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسا علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنا اصا یعنی اپنی لاٹھی سمندر کے اوپر مارو تو تمہارے لیے اس سمندر کے اندر نکلنے کا راستہ پیدا ہو جائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا حضرت موسا علیہ صدلام نے لاٹھی ماری اور حضرت موسا علیہ السد السلام اور ان کے لشکر کے لیے سمندر کے بیچ میں سے خشک راستہ پیدا ہو گیا اور جیسا کہ دوسری جگہانے کریم میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ بن اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے تو ہر قبیلے کے لئے ایک الگ راستہ سمندر کے اندر اس طرح پیدا ہو گیا کہ اس راستے کے دونوں طرف پانی کھڑا ہوا تھا اور بیچ میں خشکی کا راستہ ان کے لیے رکھ دیا گیا تھا جس سے انہوں نے سمندر کو عبور کر لیا اور فراؤ نے جب دیکھا کہ یہ راستے پیدا ہو گئے ہیں اور السلام کا لشکر اس سے گزر گیا ہے تو وہ یہ سمجھا کہ بھی اس راستے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں چنانچہ اس نے بھی اپنے لشکر کو سمندر کے اندر ڈالا لیکن اس موقع پر اللہ تبارک تال نے سمندر کو برابر کر دیا اور جو پانی کھڑا ہوا تھا وہ آپس میں ایک دوسرے سے مل گیا اور اس کے نتیجے میں قرآن اور اس کا لشکر غرق ہو گیا